شوق کہتے ہیں بے حصولی کی سچویشن میں حاصل کرنے کے جذبے کو بے حصولی میں حاصل کرنے کا جذبہ شوق ہے اور شوق کہتے ہیں حصول کے بعد اس کے اگلے مراحل اس کے اگلے غیر متناہی مراحل کو طے کروانے والی قوت کو تو شوق قبل از حصول ہوتا ہے ذوق بعد از حصول ہوتا ہے والا حصول تو یہ والا ذوق پیدا ہو گیا یعنی ایسا لگنے لگا کہ گویا فلسفہ اپنے سبسٹنس کے ساتھ مجھے حاصل ہو گیا ہے اب اس سبسٹنس کی مینیفیسٹیشن دیکھنے کے عمل کو جاری رکھنا ہے یہ زہین شاہ صاحب کا احسان ہے زہین شاہ صاحب بھی پان بہت کھاتے تھے اور زہین شاہ صاحب شاعر بہت اچھے تھے زہین شاہ صاحب کے دو شیر سناتا ہوں ایک ناچ کا شیر ہے جو بہار آئی میرے گل شن جہاں سے آئی جو بہار آئی میرے گل شن جاں سے آئی دھیر میں یہ بات کہاں سے آئی نعت کے دو اشعار ہیں خوش رہیں تیرے دیکھنے والے اب یہاں استادی دیکھیے تجھ کو نہیں کہا تیرے کہا خوش رہیں تیرے دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے ذہین اللہ والے چومتے ہیں میری آنکھوں کو ذہین اللہ والے چونتے ہیں میری آنکھوں کو محبت نے عطا کی ہے مجھے وہ پاک بھی آنکھیں بہت سے لوگوں کا ذکر نہیں ہو سکا